لا. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلی <سلیت> علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید انکد بارک علی محمد کما بارک تعالی <محمد> <سلیت> ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید علماء کا جو مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں علماء کا مقام ان کو دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما او رسد کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو بڑے آدمی کا وارث وہ چھوٹا ہو تب بھی بڑا ہوتا ہے میرے لفظوں پہ بہت اب توجہ فرمایا کریں بڑی شخصیت کا وارث چھوٹا ہو وہ تب بھی بڑا ہوتا ہے اور وارث وارش ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو اگر باپ پہلوان ہو اور بیٹا اس کا پاؤں سے معذور ہو تو یہ کہہ کر بیٹے کو رد نہیں کرتے کہ باپ پہلوان تھا اور بیٹا لنگڑا ہے لہذا اس بیٹے کی بجائے پہلوان بیٹے کو پہلوان کا وارث بناؤ ایسا نہیں ہو سکتا وہ بے شک لنگڑا ہے لیکن اپنے باپ کی جائیداد کا وارث وہی ہوگا باپ بہت خوبصورت ہو اور بیٹا بدصورت ہو بدصورت ہونے کے باوجود خوبصورت بیٹے کا وارث وہی خوبصورت باپ کا وارث وہی بیٹا ہے یہ کہہ کر اس باپ کو لگنے کیا جا سکتا کہ یہ جو باپ خوبصورت ہے تو اس کے وارث کے لیے خوبصورت بیٹا تلاش کرو بدصورت اس کا وارث نہیں بن سکتا ایسی بات ہرگز نہیں ہے یہ بات میں سے دی عرض کرتا ہوں علماء جیسے بھی ہوں علماء ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس لیے وارث کا احترام کریں گے خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ انہوں نے حیا میری نسبت کا کیا ہے اس کی عملی کمزوری کی وجہ سے میری نسبت کو مسترد نہیں کیا نہ آپ بتاؤ آپ کا بیٹا ہو اور نلائق ہو اور کوئی بندہ پھر بھی اس کا احترام کرے فلاں باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا گھر سے تھا لیکن اس نے میری نسبت کا حیا کیا تو آپ اگر بے عمل عالم کا بھی احترام کرو گے کہ اللہ کے نبی کا وارث ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے میری نسبت کا حیا کیا عالم کا احترام ہر حال میں کرنا ضروری ہے اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال فرمایا کریں نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کا وارث عالم غیر معصوم ہوتا ہے غیر معصوم کا معنی کہ اس سے گناہ بھی ہوں گے اس لیے عالم کا گناہ دیکھ کر عالم سے دور نہیں ہونا اس کے گناہ پہ پردہ ڈال کے عالم کے مزید قریب ہونا ہے عالم جیسا بھی ہو معصوم تو نہیں ہے غلطیاں تو ہوں گی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹون کے محتم اور شیخ العدیز حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنیاں بھی آپ نے اٹھانی ہے جس بھی کا دودھ آپ نے پینا ہے اس کا گوبر بھی آپ نے اٹھانا ہے جس عالم کی خوبیوں سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے اس عالم کی کمزوریاں بھی برداشت آپ نے کرنی ہے ہم عالم کی خوبیوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بیچارے کی چھوٹی سی کمزوری آ جائے تو اس کو طوفان مچا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہی بڑی مقبول ہے ساری دعائیں بڑی جامع ہے ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازار دفنہ ازارا اللہ مجھے ایسے مکات دوستے محفوظ رکھ جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور جب برائی دیکھے تو چھاپ دے ایسے دوستوں سے میری پنا دے میری پناہ اللہ بچا مجھے ایسے دوستوں سے آج ایسے دوست بہت ہیں نیکی دیکھیں تو دفن کر دیکھ رہے اور برائی دیکھیں تو پوری دنیا کو بتاتے دوستی کا درخواستہ یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھلا دیں اور برائی دیکھے تو دفنا دیں آپ ایسے دوست بنو نیکیاں پھلاؤ اور برائیوں کو دفن کرو تو لمحہ کا احترام بہت زیادہ کیا کریں اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ لمحہ تشریف لائیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھیں اپنے مقام پر بیٹھیں اور یہی رہا کریں مجمع میں پالم و تا خود اس پاگے آگے بھجوا دیا کرو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہمارا ہر کی جو پہلی جمعرات ماہانہ خان اجتماع ہوتا ہے اس میں آمد کا مقصد معلومات نہیں اس میں آنے کا مقصد معمولات ہیں خانقاہ اجتماع میں آنے کا مقصد معلومات نہیں خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں. آپ اس اجتماع میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کو بہت علم ملے اس اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کریں پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ اگر علم پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے کیا علم پر عمل ہم گھر بیٹھے نہیں کر سکتے یہ بات توجہ سے آپ سمجھنا اس کا جواب قرآن کریم کی آیت سے لیں اور اس کا جواب حدیث مبارک سے لیں قرآن کریم میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتک اللہ تقوی اختیار کرو تکوا اختیار کرنے کا معنی علم پہ عمل کرو گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو اللہ یہ گناہوں سے بچے اور نیک عمل کرے یہ کیسے ہوگا فرمائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو ان کی صحبت کی وجہ سے تو متقی بن جاؤ گے ان کی صحبت کی وجہ سے علم پہ عمل کرو گے ان کی مجلس کی برکت سے تمہارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور عمل کی اللہ تمہیں توفیقہ تا فرما دے گا حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اپنی امت کو سکھائی ہے اللہ انی اسلو احبک وحبا میں یو حبک وحبا امنی یو قرب نی اللہ حبک عجیب دعا ہے میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ میں آپ سے اس یہ بڑے عجیب الفاظ ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ وہ آپ سے عمل مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کے قریب کر دے اب اصل جو چیز مانگی ہے وہ کون سی ہے یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں یہ آپ کی محبت کیسے ملے گی ان عملوں سے جو آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں تو مقصود اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے نیک عمل سے ملتی ہے تو یہ درمیان میں اللہ کے کی کیوں فرمایا کہ یا اللہ میں اولیاء کی محبت بھی مانگتا ہوں ہمارے شیخ حضرت حکیم اخترصر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اصل چیز اللہ کی محبت ہے وہ ملتی نیک کمال سے ہے اور درمیان میں اللہ کے مقربین اللہ کے محبوبین اللہ کے محبین اور اولیاء کی محبت کا سوال اس لیے کیا یہ بات توجہ سے سمجھنا اس لیے مقصود اللہ کی محبت ہے وہ نیک کمل سے ملتی ہے اور نیک کمل اولیا کی صحبت سے ملتا ہے نیکمل اولیا کی صحبت سے ملتا ہے تو خانقاہ میں آنے کا مقصد معلومات نہیں خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہے ہمارے حضرت پر کرتے تھے میں کئی بار آپ کی خدمت بحر کرتا ہوں کہ احمد اللہ تعالیٰ ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہمیں سنتا ہے اور میں سب سے کہتا ہوں کہ میں مسلک آل سنت وال جماعت کا محقق نہیں ہوں مسلک آل سنت وال جماعت کا ناقل اور اشارے ہوں اپنی تحقیقات پیش نہیں کرتے اکابر کی تحقیقات کو نقل کرتے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو چاہیے کہ سردی میں مجھے گرمی محسوس ہو جسم کو سردی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سردی ختم ہو جسم میں گرمی محسوس ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ہیٹر جل رہا ہے اپنے جسم کو ہیٹر کے قریب کر دو آپ کے جسم کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو گرمی میں ٹھنڈک چاہیے تو اپنے بدن کو اے سی کے قریب کر دو تمہارے بدن کو ٹھنڈک ملنی شروع ہو جائے گی اگر تم چاہتے ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت تو اپنے دل کو کسی اہل دل کے دل سے قریب کر دو اس کے دل کی محبت ہمارے دل میں منتقل ہوگی اور جو اللہ کی محبت اس کے دل میں مچلتی ہے اس محبت سے تمہارا دل بھی مچلنا شروع کر دے گا تو خانقاہ میں اس لیے آتے ہیں اور یہ بات بندے کو تب سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی کا اپنے شیخ سے عقیدت ہو اگر اپنے شیخ سے عقیدت نہ ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور خانقاہ میں جا کے گپے لگانا لمبی بھی ٹیلی فون پہ باتیں کرنا لغویات میں وقت کو ضائع کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاؤ تو شیخ کے پاس خانقاہ میں جا کے ذکر بھی کم کرو شیخ کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو تمہیں دور رہ کے ہر چیز مل جائے گی لیکن تمہیں شیخ کی صحبت نہیں ملے گی آپ رات عمرے پر جاتے ہیں جو گئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے اور جو نہیں گے اللہ ان کو اپنے کرم سے لے جائے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی ایک چیز کو تلاش کرتے ہیں فلاں بندہ عمرہ سے آیا ہے اس کو ملنے فلا حج پر آیا ہے اس کو ملے فلا بندے کی دعوت کریں فلاں سے دعوت کھائیں آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ جائیں گے یہ تماشا کیسے ہوتا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے بساوقات ساتھی پاکستان کے کسی بزرگ یا عالم کا نام لے کر فرماتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ فلاں بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں نے کہا جی میرے علم میں تو چلیں ان کو ملنے کے لیے میں کہتا ہوں نہیں مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا بزرگ پاکستان سے آئے ہیں پاکستان میں مل جائیں گے مدینہ پاکستان میں نہیں ہے کابا پاکستان میں نہیں ہے کعبہ پاکستان میں نہیں ہے ہمیں یہاں آنے کے بعد جی بھر کر خانہ کعبہ دیکھنے دو اور جی بھر کے رسول اللہ سلم اروزہ دیکھنے دو میں نے اپنے موبائل پہ بھی میں بہت پریشان تھا کہ اچھی سی کوئی تصویر ملے جو اس کو لگائے ساتھی لگاتے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھ پر بہت احسان کیا تو انہوں نے دونوں میرے موبائلوں پہ روزے کی تصویریں لگا دی اب مزہ آتا ہے سچی بات ہے میں دل کا مزہ آپ کو بتا نہیں سکتا جو بھی فون کھولنے کے لیے موبائل دیکھتے ہیں تو سکرین پہ رسول اللہ وسلم کا روزہ آ جاتا ہے پہلے روزہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں. اب یہ جب تک عقیدت نہ بندے کو مزہ نہیں آتا میں نے اس لیے گزارش کی اس کا اہتمام بہت زیادہ بندے کو کرنا چاہیے جب تک خانقاہ کے ساتھ یہ تعلق نہ ہو تب تک آدمی کی زندگی بدلتی نہیں ہے زندگی میں فرق نہیں پڑتا حضرت مولانا آمد علی رحمت اللہ لائے, کتنے بڑے آدمی تھے آپ نے سنا ہوگا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض, مولانا محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہم نے سنا کہ مولانا صاحب کشپ ہے صاحب کشف کا معنی یہ ہے کبھی کبھی اللہ درمیان کے پردے ہٹا دیتا اور وہ چیز دکھا دیتا جو عام آپ کو نظر نہیں آتی یہ کشف کمانا ہوتا ہے ہم کو کاڑا سے چلے اور لاہور حضرت کی مجلس میں آئے ہر طرح اللہ علیہ صاحب کشف تھے ان کو اللہ رب العزت یہ سمجھا دیتے کہ یہ چیز حرام کیے اور یہ حلال کیے کشف ہو جاتا تھا تو کہتے ہمرت کی خدمت میں گئے تو ہم نے کچھ پیسے مکس کر کے اس سے پھل خریدے کچھ پیسے حلال کے کچھ سود کے حرام کے اور ہم نے حضرت کی مجلس میں پیش کر دی مجلس میں. تو ہم نے کہا تھی آپ مالتے ہیں یا پھل ہے قبول فرمائیں اللہ علیہ رحمتہ اللہ نے فرمایا یہ تو حرام کا ہے یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے یہ حلال کا ہے اور فرماتے کہ ہم نے چھوٹ چھوٹی چھوٹی نشانیاں لگائی تھی تاکہ پتہ چل جائے جب دیکھا تو واقعہ جو حرام کے تھے الگ کر دی یہ حلال کے الگ کر دی اس کے بعد ہم نے حضرت سے عرض کیا حضرت ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے اللہ ہم نے بڑا پیارا جواب دیا اور میں آج آپ اکاڑا سے لاہور بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے تم واپس جاؤ بیعت کے لیے دوبارہ آنا آج تم بیعت کے لیے نہیں آئے آج تم امتحان کے لیے آئے تھے پھر آنا بیعت کے لیے ماتے پھر ہم نے دوبارہ سفر کیا کہ حضرت اب ہم آپ کے پاس بیت کے لیے آئے حضرت رحمت اللہ لے کے جو میں واقعہ سنانا چاہتی ہوں تمید باندھی ہے حضرت کی شخصیت بتانے کے لیے حضرت لولی رحمتہ اللہ لے کے وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے ہیں ان کا نام ہے مولانا حسن عباسی سندھ میں ایک شہر ہے ضلع سانگڑ اس کا چھوٹا جا قصبہ ہے شاہ پر چاکر وہاں مولا صلی اللہ علیہ ہم مولا رہتے تھے اور میں دو بار ان کی زیارت کے لیے وہاں پہ گیا ہوں دو بار گیا ہوں ان کی زیارت کے لیے حضرت کے آخری خلیفہ ہے یہ حضرت اپنے شیخ کو چھوڑنے کے لیے گھر گئے دروازے پر جب حضرت اندر جانے لگے یا کوئی کام تھا تو یہ ساتھ کے شیخ کے الرحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں کھڑے رہو میں آتا ہوں میرے آنے تک تم یہاں کھڑے رہو حضرت گھر گئے اپنے کام میں لگ گئے یا آرام کیا جو بھی تھا تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ صبح اٹھے اور باہر آئے دیکھا تم اللہ باسی کھڑے ہیں فرمایا تم گئے نہیں کہا جی آپ نے فرمایا تھا تم یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں تو میں کیسے جا سکتا تھا فرمایا تم بیٹھے نہیں کہا جی آپ نے فرمایا تم کھڑے ہو میں آتا ہوں میں کیسے بیٹھ سکتا تھا جب آدمی شیخ کے ساتھ یوں عقیدت رکھتا ہے نا پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں جب تک آدمی کی ترتیب نہ بنے آدمی بدلتا نہیں ہے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ مجھ سے میرے ایک بیت والے ساتھی نے خط لکھا اور مجھ سے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے ایک لڑکا ہے امرت بیریش میں اس کی محبت کے اندر مبتلا ہوں میں بہت کوشش کرتا ہوں جان چھوٹے لیکن جان نہیں چھوٹتی مجھے کوئی نسخہ بتائیں میں نے کہا کہ آپ سرگودا ہماری خانقاہ میں آ کر کچھ دن قیام کریں اس نے سفر کیا کراچی سے یہاں پہ آیا جب یہاں پہنچا تو اس نے کہا جی میرے معمولات کیا ہیں میں کیا کروں میں نے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھیں مطالعہ کریں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے دیکھتا رہا کریں بس ایک ہفتہ یہاں رہا واپس چلا گیا کہ میری بیماری ختم ہو گئی اب یہ بات اسی بندے کو سمجھ آ سکتی ہے جو بندہ اپنے شیخ کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھے اگر عقیدت کی نگاہ سے نہ دیکھے اس پر بھی ایک واقعہ سنیں حضرت مولانا مولحمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے مولانا بیل انور رحمت اللہ علیہ. یہ مجھے ایک بندے نے خود واقعہ سنایا اور سنانے والا بھی عام بندہ نہیں مولوی اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کسی شیخ سے بات کروں کئی خانقاہوں میں گیا تو مزہ نہیں آیا میں مولانا بید انور صاحب کی خانقاہ میں گیا اب حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب ذکر کرواتے جہری ذکر تو بتیاں بند کروا دیتے اندھیرے میں ذکر کرواتے ان کا معمول تھا وہ کہتے ہم یہ ذکر شروع کروا دیا تو ہم بتیاں بند تھیں اور ذکر کر رہے تھے حضرت نے بھی رومال لیا اور ذکر شروع کروا دیا کہتے جب ذکر شروع ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا میں شیخ صاحب کو دیکھو کیا کر رہے ہیں کہتے میں نے دیکھا تو چائے پی رہے تھے میں نے بیس نہیں کہ میں واپس آ گیا بس عقیدت ختم ہو گئی عقیدت ہی ختم بھائی آپ آئے ہیں سال میں ایک بار وہ روزانہ اٹھتا ہے صبح چار بجے پھر پورا دن کام کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں اگر اس نے کاوے کا گھونڈ بھر لیا آپ اٹھ کر کھانا کھانے, ان نے کھانا کھانا پھر اپنے مریدی سے مشغول ہونے کوئی بیماری بھی تو بندے کی ہو سکتی ہے نا ختم ہو گی حضرت سید نفیس شاہ حسین رحمت اللہ آپ نے نام سنے ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مسلح کے دیوبند کے کی. حضرت کے لاہور خان میں مریدین آئے اور مریدین ذکر میں لگ سید امین گیلانی رحمت اللہ بہت بڑے آدمی تھے ختم نبوت کے شاید تھے وہ بھی آئے تو جب مریدین کو ذکر پہ مولانا سید امین گیلانی صاحب کو شاہ صاحب نے ذکر کروانے کی بجائے ان کے لیے چائے منگوا لی چائے اور بسکٹ تواز ہو عام مریدوں کو ذکر پہ لگایا اور ان کے سامنے چائے رکھ دی جب مریدین فارغ ہوئے شاہ رحم اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا فرمایا تمہیں تعجب ہوگا کہ باقی مریدوں سے ذکر کرواتے ہیں اور اس آنے والے مرید کو چائے پہلاتے ہیں شاہ ساہ نے فرمایا کہ تم صرف ذکر کرتے ہو سید امین گیلانی نے جیلیں کاٹی ہیں اور دین کے نام پر جیل کاٹنے سے جو انسان کو مرتبے ملتے ہیں وہ تمہارے ذکر سے نہیں ملتے اس لیے یہ وہ مقامات طے کر چکا ہے جس کے لیے تم یہاں پہ آتے ہو یہ مجھے پتہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ نہیں لیکن میں اپنے عقیدت والے حضرات سے کہتا ہوں آپ کو یہ سعادت ہے کہ آپ کا شیخ ذکر والا بھی ہے جیل والا بھی ہم نے سارے کام اللہ کے کرم سے پورے کیے ہیں اور آج تک اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور انشاءاللہ ہٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ آفیت کے ساتھ میں دین کی خدمت کرنے کی عطا فرمائے تو میں بات جا رہا تھا کہ آپ ہر ماہ پہلی جمعرات جو یہاں خانقاہ میں آتے ہو تو خانقاہ میں آنے کا مقصد معمولات ہیں یا معلومات ہیں میرے بیانات آنا میڈیا سروس پر روزانہ آتے ہیں فیس بک پہ موجود ہیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں چینلوں پر موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں ہر مہینے آنے کا مقصد معلومات نہیں ہے ہر مہینے آنے کا مقصد معمولات اس لیے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ تشریف لائیں بیان بھی سنیں اور رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں رغبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اللہ کے ذکر کو جھوم جھوم کے کریں وجد میں آگے کریں مستی میں آگے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ سمجھیں یہ پاگل ہیں لوگ سمجھیں مجنون اور پاگل ہے بس اس لیے گھبرایا مت کرو کسی بندے سے دنیا متاثر مت ہو ہر وقت اللہ کے نام پہ ڈوب جاؤ ہمارے ایک بزرگ جہاں تشریف لے جاتے تھوڑا سا بیان فرماتے پھر فرماتے ذکر کرو ذکر کرو تو بعض لوگ کیسے ہیں کہ جو مشاخ کی باتیں ہزم نہیں کر پاتے اور بات سامنے بول پڑتے ہیں اور بات کمر کے پیچھے بولتے ہیں تو ایک ندان نے ان شیخ سے عرض کر دیا آپ بیان تھوڑا کرتے ہیں ہم آتے ہیں آپ کی تقریر سننے کے لیے اور آپ کہتے ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو بڑا پیارا جملہ فرمایا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا حسابوں کتاب شروع ہوگا تو تم یہ جو مجھ سے شکوہ کیا ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں شکوا کرنا کہ یا اللہ ہم آتے تھے اس بابے کی تغریر سننے کے لیے اور یہ کہتا تھا اللہ اللہ کرو تو یہ شکوا اللہ کی عدالت میں کرنا بس پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے میں مجرم ہوں گا اور تو خدا کے سامنے یہ مجھ پہ کیس دائر کرنا کہ یہ کہتا تھا اللہ اللہ کر یہ اللہ اللہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی قسم اللہ کرے یہ چسک آپ کو پڑ جائے حضرت تاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سید و طائفہ ہمارے مسلک کے بڑے بزرگ ان سے بیت ہونے کے لیے گئے نہیں خود فرمایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ جنہیں کہتے ہیں ثانی امام جم ابو حنیفہ فقی النفس تھا رشید احمد تم ہماری بیت کر لو حضرت نے عرض کیا کہ بیت کے بعد آپ فرمائیں گے ذکر کرو میں مدرس آدمی ہوں کتابیں پڑھاتا ہوں علمی مشغلہ ذکر میرا مزاج نہیں ہے فرمایا میں نے کب کہا ذکر کرو میں نے کہا میری بات کر لو میں نے ذکر کی بات نے کی تو انہیں بیت کر لی رحمۃ اللہ علیہ میں رہتے تھے اچھا تھانہ بھون کے ایک نظام بڑا عجیب تھا وہاں تین بزرگ رحمۃ اللہ مکی اللہ المول محمد تھانوی مفتی رحمت اللہ حافظ جامن شہید رحمت اللہ علیہ جو شامنی کے میدان میں انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہد نوشور مر گئے لیکن حافظ عامن صاحب کے مزاج میں لطف زرافت تھی مزاحیہ طبیعت کے تھے بعض لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری للحیت کو اپنے مزاح میں چھپا لیتے ہیں جب کوئی بندہ خانقاہ میں جاتا تو آپ جامع شیز رحمت اللہ علیہ پہلے بیٹھے بیٹھ ملتے تو کوئی بندہ جاتا السلام علیکم فرماتے وعلیکم السلام کیسے آئے ہو اگر تو ذکر کرنا ہے عاظم داد اللہ حاضر مک بھی بیٹھے مسئلہ پوچھنا ہے مفتی محمد تھان بیٹھنے ہیں حکا پینا ہے تو آفن بیٹھے حکا پینا تمہارے پاس بیٹھو یہ بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے آدمی تھے بعض لوگ ہنستے رہتے ہیں اور ان کا تکوا اور للہ کے اندر چھپا ہوتا ہے اور لوگ ان کو جان نہیں پاتے کتنا بڑا یہ بلید تو حضرت تھانہ بھون تشریف لائے گنگو سے بہت کر لی جب بہت ہوئی تاجی امداد اللہ مہاجر مکی احمد اللہ نے فرمایا آج کی رات مولانا رشید احمد گگوئی کا بستر میرے کمرے میں میرے ساتھ لگا دو. آج ان کا بستر میرے کمرے میں حاجی لگا لگا صاحب جب صبح اٹھے تاجد پڑے اور اللہ اللہ کی سربے لگانے شروع کی تو مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی اٹھ گئے بھائی شیخ کے کمرے میں ہوں شیخ کے ساتھ لے کر میں کروں عجیب لگتا ہے حضرت بھی اٹھ گئے ذکر کرنا شروع کر دیا مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں حاجی صاحب سے کہتا تھا علمی کام کرتا ہوں ذکر میرا مزاج نہیں ہے لیکن ایک شب جو اپنے شیخ کے ساتھ ذکر کیا زندگی گزر گئی اب ذکر چھوڑنے میں دل نہیں کرتا اللہ کرے یہ چسکا آپ کو پڑ جائے پھر آپ دیکھنا ذکر میں لذت کتنی آتی ہے اور ذکر میں مزہ کتنا آتا ہے ہمارے ہاں مرکز آلو سنت والجما سرگودا میں آپ کے علم میں ہے کہ یومیہ فجر کی نماز کے بعد پہلے سورہ یاسین سب طلبہ اساتذہ پڑھتے ہیں اور پھر ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور پھر اشراق تک تلاوت ہوتی ہے اور اشراق کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں میں اس پہ جس حد تک اللہ کا شکر اداکر کم ہے میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں میری معلومات کی حد تک پوری دنیا میں واحد مرکز آل و سنت وجمات یہ ادارہ ہے جہاں فجر کے بعد سورہ مجلس ذکر اور اشراک تک تلاوت طلباء اور اساتذہ سارے اکٹھے بیٹھ کے مسئلے میں کرتے ہوں یہ واحد ادارہ ہے میرے علم میں پوری دنیا میں اور کوئی ادارہ نہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے میں جتنا گھوم کر دیکھوں اساتذہ اور طلبہ سارے بیٹھ کے اشراق تک تلاوت کریں یہ میرے علم میں واحد مدرسہ ہے اور میں کل صبح طلبہ سے کہہ رہا تھا جو طالب علم یہاں پڑھے گا اور اولا سے لے کر دورے تک آٹھ سال اشراق تک تلاوت اور ذکر کرتا رہا اس کو آج سمجھ نہیں آئے گی یہ جب چالیس سال سے گزرے گا اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے آٹھ سال میں ذکر کیا اس سے ملا کیا ہے ابھی نہیں سمجھ آئے اس کو سمجھ آئے گی ملا کیا ہے میں خیر عرض کر رہا تھا کہ خانقاہ میں معمولات کے لیے آتے ہیں معلومات کے لیے نہیں آتے یہاں جو ہم آپ کو ذکر کرواتے ہیں یہ ذکر نہیں کراتے دو باتیں سمجھ لیں ایک ہوتا ہے ذکر کرنا ایک ہوتا ہے ذکر سیکھنا یہاں ذکر نہیں کراتے سکھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں بھئی آپ ذکر کرنے کی عادت ڈالو اور یومیاں تھوڑا تھوڑا تھوڑا ذکر کرو یومیاں اس کا فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتاؤ اگر کوئی آدمی کھانا کھانا چھوڑ دے تو کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے آٹھ دن دس دن بیس دن چالیس دن کتنے دن زندہ رہ؟ آخر مر جائے گا اور یہ جو آدمی کے جسم میں طاقت اور قوت ہے مجھے آپ ایمان سے بتانا آپ کی جسم میں طاقت اور قوت ہے یہ ایک دن کی چالیس روٹیاں کھانے سے ہیں یا بچپن سے لے کر ابھی تک کے روزانہ کھانے سے روزانہ روزانہ کھانے سے جسم بڑھ رہا ہے طاقت آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے روحانی اگر آپ طاقت چاہتے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ ذکر کرنا کافی نہیں ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے رہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت کی پرواز کتنی بلند ہو گئی روزانہ ذکر کی عادت ڈالیں اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی تو فیقت فرمائے میں نے روزانہ کی بات کیوں کی ہے ہر دو ذکر کی بات کیوں کی ہے اکثر ہمارے ساتھی جو بات کرنے والے ہیں وہ خط لکھتے ہیں تو بار بار یہ بات کہتے ہیں ذکر کی پابندی نہیں ہوتی کبھی دو تسبیح ہوتی ہے کبھی ایک ہوتی ہے کبھی میں ذکر چھوڑ دیتا ہوں دعا فرمائے میں نے کہا صرف دعا سے نہیں ہوگا یہ ہمت کے ساتھ ہوگا ہمت کے ساتھ آپ فیصلہ کرو ہم انشاءاللہ اللہ یومیہ ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ اور ہم ذکر کو معمول بنائیں گے اور مرتے دم تک ذکر چھوڑنے کا نام نہیں لیں گے انشاء اللہ یہ مسلسل کتنا ضروری ہے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی بات سمجھانے کے لیے اللہ فکر اللہ تھتم اند یہ بات سمجھنا اللہ بذکر اللہ تھتم اند القلوب یہاں جو با ہے توجہ رکھنا یہاں جو با ہے بذکر اللہ یہ با بانا فی ہے با بانا فی ہے علامہ الوسی فرماتے ہیں با بانا فی ہے بذکر اللہ بے اللہ تتم اس کا معنی ہے اللہ فی ذکر اللہ تت من القلوب کما ان سما کا تھا تتم لا فلم لابلم عجیب بات فرمائی کما ان سما تتما فلما لا بلا ماتا جی اس طرح مچھلی پانی میں رہے تو سکون پاتی ہے پانی پر رہے تو سکون نہیں ملتا ذکر میں دل رہے تو ذکر میں اطمینان آتا ہے ذکر کے ساتھ دل رہے اطمینان نہیں آتا ساتھ کا کمانا کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی دل میں چین ملا کبھی بے چینی ملی اور مسلسل ذکر کریں گے تو ہمیشہ دل چین پائے گا ان شاء ہمیشہ دل کو چین ملے گا تو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے قلوب کو اپنے ذکر مبارک کی لذت سے آشنا فرما دے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرمائے اللہ تعالی ذکر کی مٹھاس عطا فرمائے اللہ مجھے بھی دے اللہ آپ کو بھی دے اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو عطا فرما دے تو اب بھی اس کا استمام کرے آپ کو ہے کہ ہماری عادت ہے اگر کوئی مہمان ہو یا کوئی بیر کے ساتھی بزرگ ہوں ان کا بیان لمبا ہو میں اپنا بیان مختصر کر لیتا ہوں تاکہ وقت کی پابندی کریں بس یہ ہماری ترتیب ہے وقت کی پوری پابندی کرتے ہیں تو جس طرح عام دنوں میں ہمارا اجتماع ختم ہوتا ہے اسی ترتیب پر آج بھی ہوگا اس لیے میں نے اپنا بیان کم کر لیا ہے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تو فی فرمائے پہلے دروشی پڑھے اور اس کے بعد پھر آپ ذکر فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیا ہے پھر سمجھ لو کہ سلسلے میں ہمارے یہاں بارہ ہاں بارہ تصبیہات ہیں. ہاں ہیں دو تصبی لا الہ الا اللہ چار تصبی ا اللہ اور چھ تصبی اللہ کتنی ہو گئی بارہ آپ کوشش کیا کریں یہ بارہ تصبیہات پڑھا کرے دو لا الہ الا اللہ چار الا اللہ اور چھ اللہ اللہ جو یہ بارہ نہیں پڑھ سکتے انہیں یہ بات کہتے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں کہ روزانہ ایک تصبی لا الہ الا اللہ کی اور ایک تصبی استافر اللہ کی اور ایک تسبیح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صبح سورہ یاسین پڑھ لے سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لے اور جمعے کے دن سورہ ٹرمپ پڑھ لیں صبح سورہ یاسین پڑھیں گے اس کی برکت سے دن کے کام آسان ہو جائیں گے رات کو سورہ ملک پڑھیں گے اس کی برکت خبر کے عذاب سے بچ جائیں گے ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھیں گے اس کی برکت سے فطروں سے بچ جائیں گے اور جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی مرتبہ اللہ, اللہ مسل اللہ محمد وال پڑھیں گے اسی سال کے گناہ ماف اسی سال کی مزید میں کیوں گی اللہ درجات بلند فرما دے گا اللہ کریم ہے اور کریم ہوتا ہے جو تھوڑے عمر کے زیادہ جناطا فرمائے اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی تو عطا فرمائے درود پاک پڑھ لے اور لا الہ ان اللہ الا کی تسبیح میں اس بات کا خیال رکھے جب لا الہ کہتے ہیں تو یہ تصور کریں اپنے دل سے اللہ کے غیر کو نکالتا ہوں اور جب الا کہتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ اپنے دل کے میں اللہ کی محبت کو لاتا ہوں ہر پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ کے بعد ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والا مسلم اور پھر ایک تسبیح تصبی اہ ہلکی زرف مارا کرے ہلکی زیادہ نہیں اور پھر ایک تسبیح اللہ ایک مرتبہ جل جلالو کہنا چاہیے ہمارے حضرت بہت عجیب آتے ارشاد فرماتے فرماتے جب ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام لیا جائے تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے اور جب اللہ کا ایک مجلس میں بار بار نام لیا جائے تو ایک بار جل جلا جلو کہنا واجب ہے یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس لیے ایک بار جل جلا جلو کہہ لینا چاہیے اللہ صلی اللہ لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله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 لا اله الا الله لا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه وبارك وسلم لا اله الا الله الله ا لله لا اله الا الله لا اله, الله. لا, إله الله. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن وسلم نہ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 نہ لا اله إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, الا الله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله اصحابه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه و عمنواله الله الله اللہ اللہ امن کنا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 اللہ اللہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ حسن علی وانا علی بھی وبارک وسلم آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سماعت فرمائیں ہمارا ملک پاکستان خالص ایک نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے لہذا ہم نے اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنے نظریہ کی حفاظت بھی کرنی ہے اس بات کی میں بطور خاص آپ تمام حضرات کو تاکیب کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہمارے پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی عسکری کارروائی اور ملک میں فساد کی کوشش کرتے ہیں ہمارا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں لہذا ان پر آپ تمام احباب کڑی نگاہ رکھنے کی کوشش کریں اپنی مسجد اپنا مدرسہ اپنا اسکول اپنا کالج یہ جتنی بھی جگہ ہیں ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمے داری میں شامل ہے تو آپ اس کا بھرپور اہتمام کریں گے نا ان بطور خاص میں یہ بات بارہا کہتا ہوں میری بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں مسلکی کی لڑائی لڑ رہا ہوں مسلکی کی لڑائی نہیں ہے اچھی طرح سمجھو ہمارے پاکستان میں بطور خاص اس کا اہتمام کریں کہ حدیث کے نام پر اور جہاد کے نام پر جماعت العوا اور لشکر طیبہ نے جو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہے اس پر آپ لوگ نکھار رکھیں اپنے بچے ان سے دور رکھے اپنے بچے ان سے محفوظ رکھیں جہاد کے نام پہ لیں گے اور آپ کے بچوں کو دین کا دشمن بنائیں گے ہنفیت کا دشمن بنائیں گے تنگ دلی پیدا کریں گے تنگ نظری پیدا کریں گے اور دوسروں پر تکفیر کے فتوے سکھائیں گے امت مسلمہ کو مشرک بنائیں گے اور اس سے پھر ملک میں اقتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر آپ نے بچے اپنے ان سے بچا لیے ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دہشت گردی سے بھی بچا لو گے تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نا بھی انشاءاللہ اللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے ان سے محفوظ رکھیں یہ کبھی آپ کی مسجد میں آئیں گے جہاد کی دعوت کے نام پر کبھی آپ کی مسجد میں آئیں گے جہاد کے چندے کے نام پر کبھی آپ کے پاس آئیں گے یوم یکجہتی کشمیر کے نام پر کبھی آپ کے پاس آئیں گے استحکام پاکستان کے نام پر کبھی آئیں گے آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دینے کے نام پر مختلف ناموں پر آپ کے پاس آئیں گے آپ زین بنا لیں یہ کسی بھی نام سے آئیں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھنا ہے خیال کریں گے نا کبھی آئیں گے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے نام پہ رفائی کام کے نام پہ اور ہماری غیرت پتنی کہاں چلی جاتی ہے مسل کی اختلاف کے باوجود دو ٹپوں کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ اپنے ملک کی حفاظت کریں مسلک کی حفاظت کریں اسلام کی حفاظت کریں یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہے اللہ گواہ ہے میں بار بار یہ بات آپ کی خدمت میں ہوں اس ملک کا تحفظ آپ نے کیا ابھی آپ سن رہے تھے مولانا صاحب مدینہ منورہ سے آپ کو یہ میسج دے رہے تھے کہ اپنے ملک کی حفاظت فرمائیں مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ ہرمین کے بعد اللہ رب العزت کی اس زمین پہ بہت, بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمت ہمارا ملک ملک پاکستان ہے جہاں آزادی کے ساتھ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس ملک کو بھی محفوظ رکھے اور ہماری دینی ازادی کو بھی محفوظ رکھے ان چیزوں کا بطور خاص اب بہت زیادہ خیال فرمائیں